الحمد اللہ رسول یہی میں نے اپنے دوستوں کو کہا تھا کہ ایک دن پہلے شرائط طے کر لیں تاکہ یہ تکلیف نہ ہو لیکن نہ مانے چلیں اب انہوں نے اس کو چکھ لیا جو ہمارے درمیان طے ہو چکی ہیں فریقین دلائل قرآن و حدیث سے دیں گے حدیث مرفو سری صحیح پیش کی جائے گی اور جمہور محدثین کا فیصلہ قبول ہوگا باقی ہم شرطیں ختم کرتے ہیں اور آخری شرط جس پر ہمارا اتفاق ہوا کہ ہم وہ حدیث پیش کریں گے کہ جس میں مقتدی کا ذکر ہوگا فاتحہ کا ذکر ہوگا پڑھنے کا حکم ہوگا ہم یہ روایت روایات پیش کریں گے قرآن مجید میں سے ایسی کوئی دلیل نہ میرے پاس نہ ان کے پاس جس میں نہ کا جس میں مقتدی کا ذکر ہو امام کا ذکر ہو پڑھنے کا حکم ہو فاتحہ کا ذکر ہو کوئی نہیں ہے عام استدلال ہیں اس لیے میں نہ ما مات من القرآن پیش کروں گا نہ میں بخاری کی یہ روایت پیش کروں گا کہ لا صلی اللہ تعالیٰ ملم یا کب فاتحت کتاب کہ اس میں عام ہے سب شامل ہیں نہیں ہم پیش نہیں کریں گے نہ مسلم کی روایت پیش کروں گا جس میں حضرت بحریرہ فرماتے ہیں نہ میں محتا امام مالک سے یہ روایت پیش کروں گا بلکہ میں وہ روایات پیش کروں گا کہ جو سری ہوں گی صحیح ہوں گی میرا فریق کے مخالف اس پر اعتراض کرے کہ اس میں فلاں راوی غیر سکھا ہے اس پر یہ اعتراض ہے میں اس کو رد کروں گا اس کا جواب دوں گا اور یہ بات طے ہو چکی ہے پہلے ہی طے ہو گئی تھی اس بحث سے کہ فیصلہ راوی کا یا حدیث کا اگر اتفاق ہو جائے پھر تو صحیح ہے اور اگر اتفاق نہ ہو کہیں اختلاف کی صورت میں جمہور محدثین کی بات کو تسلیم کیا جائے گا یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں میرا مخالف فریق حضرت مولانا صاحب اگر جرا کریں گے تو یہ ثابت کریں گے کہ جمہور کے نزدیک یہ راوی ضعیف ہے تب ان کی جرا قابل قبول ہوگی ورنہ کسی صورت میں کوئی جرا قابل قبول نہیں ہوگی یہ میرے ہاتھ میں مسند ابی آلہ ہے جلد نمبر پانچ ہے حد سنی مخلق بن ابی زمیل حد, سن حد عبید اللہ بن امر الرقی ان ابلا ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں میرے فریق مخالف کو اگر میری بات پر کوئی اعتراض ہے وہ نوٹ کرے گا نوٹ کرنے کے بعد اپنی باری میں اس کو بیان کرے گا کہ آپ نے یہ صحیح پڑھا یا غلط پڑھا مجھ کو یہ اعتراض ہے درمیان میں کسی کو ٹوکنے کی اجازت نہیں ہوگی حضرت انس رضی اللہ تعالی سے یہ روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلح بے اصحابہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی فلمہ قضا صلاتہو جب انہوں نے نماز کو ختم کر لیا اقبلہ علیہم بے وجہی انہوں نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا فقال اور کہا اتقرعون فی صلاتکم خلف الامام والامام یقراؤ کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو اور امام اس وقت پڑھ رہا ہوتا ہے فکا سب خاموش ہو گئے فکال ہا مرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی او کالا کا کسی ایک نے کہا یا بہت سو نے کہا لو اللہ کے نبی ہم یہ کرتے ہیں کالا آپ نے فرمایا فلاف علو نہ کیا کرو لے یق راؤ لے فی راحد ہی بلکہ فاتحہ کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو پڑھنے کا حکم موجود امام محمد الرسول اللہ موجود صحابہ کرام کی مجلس ہے نماز صحابہ کو پڑھائی مقتدی بھی موجود امام بھی موجود ہے پڑھنے کا حکم بھی موجود ہے اور یہ روایت رواہ ابو یعلی و تبعرانی ابو یعلی اور تبعرانی نے اس کو فی الاوسط میں ذکر کیا و رجالہ ثقاتن اور اس کے سارے راوی ثقہ اگر جرات ہے کسی میں اس کو پیش کرے مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110 یہ اس کی تصحیح ہے حضرت صاحب اور یہی روایت جو ہے صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے آپ نے اپنا چہرہ صحابہ کی طرف کیا اور پوچھا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو اپنی نمازوں میں اس صورت میں امام پڑھ بھی رہا ہوتا ہے صحابہ خاموش ہو گئے اللہ کے نبی نے تین مرتبہ پوچھا فقالا قائلن او کا کہنے والا یہ نہ کہے کہ پڑھنے والا ایک صحابی تھا محدث بیان کر رہا ہے حدیث بیان کرنے والے حضرت انس بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فقالا قائلن او کا کہنے والا ایک تھا یا بہت سے تھے سب نے کہا اللہ, اللہ کے نبی ہم کرتے ہیں پڑھتے ہیں آپ نے تو یہ حوالہ ہے سعید جلد نمبر تین سفر نمبر ایک سو چونسٹھ تیسری روایت جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں مسرد امام احمد سے یحییٰ بن آدم روایت کرتے ہیں سفیان سے اور سفیان روایت کرتے ہیں خالد سے وہ روایت کرتے ہیں ابی قلابہ سے وہ روایت کرتے ہیں محمد بن ابی آیشہ سے عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم تقرؤون خلف الامام والامام یقرؤ قالوا انہا لنفعل ذالکا قَالَ إِلَّا بِأُمِّ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی وہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو انہوں نے کہا کالو ایک نے نہیں کہا کہ مخالف یہ نہ کہے کہ ایک آدمی پڑھنے والا تھا کالو صحابہ سب نے کہا فلو زار کا اللہ کے نبی ہم پڑھتے ہیں اعلی فلاں آپ نے فرمایا نہ کیا کرو نہ پڑھا کرو اگر تم نے پڑھنا ہے پڑھو کس کو فاتحت کتاب امل کتاب فاتحہ کو دل میں وہ پڑھا کرو تم یعنی باقی پڑھنے سے منع کیا فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا فاتحہ موجود صحابہ موجود بطور مقتدی کے موجود اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بھی موجود ہے امام بھی موجود پیچھے مقتدی بھی موجود فاتحہ بھی موجود اور پڑھنے کا نبی کا حکم بھی موجود اور سند کی توسیق سن لیں امام بہ کی فرماتے ہیں معرفت و سنن والآثار میں کہتے ہیں وہ ہاضا اسنادی یہ سند جو ہے یہ صحیح ہے حافظ ابن حجر تلخیص میں فرماتے ہیں حسنن اس کی سند حسن ہے امام ہے فرماتے ہیں رواہ و احمد و رجالو رجال السحی یہ رجال صحیح کے رجال ہیں کوئی ضعیف رجال نہیں ہے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ سند میں فلاں حدیث نمبر تین پڑھتا ہوں چار نمبر پڑھتا ہوں کیونکہ ایک ابن اقبال سے ایک مسلم سے حدیث ایک ہی ہے اس کی حوالے اس کے دو اچھا اچھا. حدیث اے نمبر اے تین استرا اور ویسے گنتی میں چار اخبار کالا نا ابو علی الحسین ابن علی، الحافظ کال احمد بن ابن ابن یوسف اخبرانا احمد ابن اخبر نا مروان ابن محمد وہ روایت کرتے ہیں کالا واقع محمود ماں ابادت سامت فق اباد ذات یومن کالا فینا و ابون صبح تو ابو نویم کل تو یا ابل ولید رائے تو کامد ولی ون سلم والیم ماشاء اللہ کہنے کی ضرورت نہیں کیا نحمد اللہ رسول ہل کریم آپ کے سامنے آج جو ہم اکٹھے ہوئے ہیں موضوع ہے فاتحہ خلف الامام کا اس کے بارے میں جو صدر حضرات نے شرائط کی وضاحت کرنی تھی وہ آپ کے سامنے اب تک ہو چکی ہے اور آپ حال دیکھ چکے ہیں کہ صدر تبدیل بھی کیا گیا پھر دوسرے صدر کو بھی سمجھا گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے پھر اس کو بھی چھوڑ کے یہ کہا گیا کہ چلو جی ہم ویسے ہی شروع کرتے ہیں ساری بات اب تک جتنی طول دی گئی ان حضرات کی طرف سے اور اب جو مناظرہ چونکہ شروع ہو چکا ہے ہم تو پہلے سے یہ چاہتے تھے یہ شرائط وغیرہ ساری آپ کا سامنے ہے کہ لکھ کے انہوں نے دی تھی انہوں ہی نے دی تھی انہی کی شرائط پہ گفتگو ہوئی انہی سے مطالبے ہوتے رہے بات لمبی ہوتی رہی ہوتی ہوتی, ہوتی, ہوتی یہاں تک پہنچی بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے اب مناظرہ شروع ہو چکا ہے بڑی اچھی بات مولانا نے شروع میں ایک لفظ کہا تھا اخیر میں ایک بات انہوں نے کہی کہ ہم فلاں فلاں چیز طے کر چکے ہیں اور اخیر میں یہ کہا کہ یہ آخری بات جو ہم نے کی تھی اس پر ہمارا اتفاق ہوا یہ انہوں نے بات غلط کہی تھی اسی بات پہ سارا اختلاف چل رہا تھا وہ اتفاق نہیں ہوا اس کے بعد مولانا نے خود اعتراف کر لیا ہے اپنے بارے میں کہ میرے پاس قرآن کی دلیل موجود نہیں ہے اور آج تک یہ جو روب ڈالا کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ ہمارے پاس بخاری ہے بخاری ہے مسلم ہے آج ان کے مناظر نے پہلی باری میں اقرار کر لیا کہ بخاری کی دلیل ہماری دلیل نہیں بن سکتی مسلم کی دلیل ہماری دلیل نہیں بن سکتی اب ان تمام چیزوں سے ہٹ کے وہ دوسری کتابوں پہ جا رہے ہیں اور اب تک یہ کتابوں کے حوالے الگ الگ ہیں حدیثیں الگ الگ نہیں آئی تو کتابوں کے حوالے الگ الگ آئے ہیں کتابوں کے حوالے علیحدہ علیحدہ آئے ہیں یہ الگ کوئی حدیث نہیں آئی پہلی البتہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کی پھر دوسری کے لیے ان رجل من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اب حضرت عبادہ والی وہ پیش کر رہے تھے جہاں پہ ان کی باری کا وقت ختم ہو گیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو انہوں نے پیش کی ہے اس کے اندر راوی ہے ابو کلابہ یہ خود انہوں نے سنت کے اندر پڑا ہے اور اس کے بارے میں یہ میرے پاس ہے میزان الاتدال اس کی دوسری جلد ہے اس کا صفحہ ہے چار سو پچیس چھبیس پر اس کا یہ سارا سلسلہ لکھا ہوا ہے ابو الجرمی امام علماق ہوم یہ مدلس ہے تدلیس کرتا ہے یو دلسو ام من لہ کا ہوم من لم یلحکوم یہ مدلس سے تدلیس کرتا ہے اور قانون یہ ہے کہ مدل سراوی جب آن کے ساتھ روایت کرے اور یہ جو سنت انہوں نے پڑھی ہے اس کے اندر آن ہے ابو کلابا آن آن آن یہ جو آن کے ساتھ انہوں نے روایت کی ہے مدل سراوی آن کے ساتھ روایت کرے تو وہ روایت صحیح نہیں ہوتی لہذا ان کی یہ روایت صحیح نہیں ہے پھر اس کے اندر بھی انہوں نے کالا کائلون او کائل خود کہہ رہے ہیں کہ ایک کائل تھا یا کائل بہت کائل تھے یعنی روایت کرنے والے کو خود شک ہے لیکن پھر بعد میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب نے کہا حالانکہ خود جب کہتے ہو کہ روایت کرنے والا کہتا ہے مجھے شک ہے کہ ایک تھا یا بہت تھے لیکن پھر بعد میں وضاحت کرتے ہوئے کہا تو پھر انہوں نے کہا کہ سب نے کہا حالانکہ سب کی بات غلط ہے اور روایت ہے ضعیف ابھی کلابہ ہے مدلس اور اس مدلس روایت کر رہا ہے ان کے ساتھ لہذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے دوسری جو روایت ہے ہاں صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر یہ رجل کا لفظ مجھول ہے بتائیں یہ کون آدمی ہے روایت کرنے والا اور اس کے ساتھ اس کی سنت کے اندر بھی راوی آتا ہے یہ ابو کلابہ جو مدلس ہے اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے حضرت عبادہ والا پیش کر رہے تھے اس میں مقہول ہے مدلس مقہول ہے مدلس اور روایت کر رہا ہے وہ ہن کے ساتھ اور مقہول یہ میرے پاس کتاب ہے میزان و اس کا جل چوتھی ہے اور اس کا یہ صفحہ ہے ایک سو پر لکھا ہوا ہے کل تو ہوا صاحب تدلیسن سن یہ مقبول کے بارے میں لکھا ہوا ہے صاحب تدلیسن سن یہ مدلس تھا اور مدلس راوی کی روایت ان کے ساتھ مقبول نہیں ہوا کرتی اب یہ ہے ان کی روایات کا حال ہم نے جو اصول پیش کیا تھا جو ہمارا قانون ہے وہ یہ قانون ہے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہو یا حدیث ہو جو عام ہو وہ اپنے عموم کے ساتھ خاص کو بھی شامل ہو تو خاص کے لیے بھی وہ دلیل بن سکتی ہے چونکہ وہ دلیل بن سکتی ہے اس لیے ہمارے پاس تو پہلے نمبر پہ دلیل موجود ہے اللہ کی کتاب قرآن سے ان کے پاس قرآن سے دلیل موجود نہیں تھی ان کے پاس قرآن پاک سے دلیل موجود نہیں تھی خود انہوں نے اعتراف کر لیا اور ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے آیت کریمہ ہے اللہ پاک فرماتی ہیں الْقرآنُ لَهُ لَعَلَّكُمْ <تُرْحَمُن> یہ میرے پاس موجود ہے تفصیر ابن جریر اس کا صفحہ ہے ایک سو دس اللہ پاک فرماتی ہیں کہ ذاکر القرآن جب قرآن پڑھا جائے فس تم لہو تم توجہ کیا کرو خاموش رہا کرو اب یہ جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم نے چپ رہنا ہے خاموش رہنا ہے یہ کس کس وقت کے لیے ہے اللہ پاک نے یہاں وقت کو کوئی معین نہیں کیا اگر بظاہر ان لفظوں کے عموم کو بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے امام کے پیچھے ہو یا امام کے علاوہ ہو اور مخصوص طور جی ابھی تک میں وہ دلیل تو آپ کا مناظر جواب دے گا آپ کا مناظر جواب دے گا کس لیے رکھا ہے مناظر اور مناظر کس لیے رکھا ہے مناظر جواب دے گا امام کا جھوٹ ہے میرا یہ میں سامنے پیش کر رہا ہوں تصویر یقہ مال امام یق کرو نا مال امام یق وہ آپ کا مناظر جواب دے گا آپ نے کہا تھا امام میں وہی شانے لو وہ یہ آپ کی ہے اللہ کی وہی نہیں ہے وہ بات ختم ہو گئی تھی وہ بات ختم ہو گئی تھی وہ بات ختم ہو گئی تھی ہم نے اپنا قانون ایک بیان کیا تھا اس قانون پر ہم نے دلائل بھی یہ دیئے تھی یہ ہے تفسیر ابن جریر صفحہ 110 ہے اس کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھاتے ہیں صلعہ ابن مسعود صلعہ ابن مسعود فسما سن یقر اس میں قریب ہے, ہے پھر داود ابن ابی ہند ہے کالا کلو ازا قر القرآن کما را کو آپ کے پیچھے پڑنے والوں نے پڑھا عبداللہ بن مسعود نماز پڑھا رہا ہے آپ کے پیچھے پڑھنے والوں نے پڑھا کرات کرنے والوں نے کرات کی جب انہوں نے کرات کی نماز سے فارغ ہوئی عبداللہ بن مسعود تو آپ نے فرمایا ابھی تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ابھی تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اللہ پاک نے تو تم حکم دے دیا ہے چپ ہونے کا کماں امارہ کو ملا اللہ پاک تمہیں حکم دے چکا ہے چپ ہونے کا گویا کہ آگے تمہارا امام ہو پیچھے تم مکت دیو تمہیں پیچھے پڑنے کی اجازت نہیں ہے تم پیچھے چپ رہا کرو اور یہ آئے کریمہ وہ حضرت روایت جو بہت میں لکھا ہوا ہے لے سب محفوظ ان صفحہ ایک سو 168 یہ جلد نمبر دو ہے وہ پہلے بھی اس کا جواب آ چکا ہے یہی آیت کریمہ و زا قری جب پڑا جائے جب سے مراد کون سبقت ایک تو بات میں نے ہابی سے بتا دی جو انہوں نے بتایا اور صحابی کا قانون یہ ہے یہ میرے پاس ہے تدریب اس کا صفحہ ہے ایک سو بانوے تفسیر صحابی, یہ صحابی اگر کوئی تفسیر کر دے تو اس کو یوں سمجھو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرما دی گویا کے سایت کریمہ کا ماننا اور مطلب رسول پاک فرما رہی ہیں کہ امام پڑے گا مقتدیو تم نے چپ رہنا اور یہ ہے میرے پاس فتابہ امام ابن تیمیہ کا اس کی یہ جلد نمبر ہے دو صفحہ ہے اس کا چار سو میں امام ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں امام احمد کا قول وہ ہیں اجم الناس اللہ انہا نزلت فسلات اجماس یہ آیت کریمہ نماز ہی کے بارے میں نازل ہوئی گویا کہ اللہ پاک فرماتا ہے نماز کے اندر جب تمہارا امام پڑھے گا مقتدیو تم نے پیچھے چپ رہنا ہے تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ہمارا استدال اللہ کے قرآن سے ہے اور ان کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی کوئی ایک آیت کریمہ موجود نہیں ہے اور یہ خود ہے رحمدہ و نسلی علی رسولِ حلق کریم ہے پاؤں یار کا ظلفِ دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا ہم نے شرط انتظامیہ کی مانی تھی کہتے ہیں آسان سی شرط پیش کرو اور ہم نے آسان سی شرط پیش کی اور اس آسان سی شرط میں اس بات کو واضح کیا کیا فاتحہ کا لفظ ہو مقتدی کا ذکر ہو ایمان کا تذکرہ ہو نہ پڑھنے کا حکم ہو قرآن کی آیت مولانا جو تم نے پڑھی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان میں یہ چاروں چیزیں دکھا دو ایک لاکھ روپئے نشکس لکھ کے دوں گا مقابلہ کس سے ہے حضرت جی مقابلہ کس سے ہے شمشاد سلوی میں ارشد میں مقابلہ ہے ادھر مانسر کیمپ یہ <اشا> تھی نظامی بات اگر انتظامیہ مناظر کو پابند نہیں کرتی شرط نمبر نو میں یہ بات موجود تھی کہ اگر مناظر ادھر ادھر جائے گا صدر ٹوک دے گا صدر نے ٹوکا تم نے نہ مانا تم نے کہا مناظر پیش کریں مناظر ہے ٹوکتا ہے تم کو یہ دلیل نہ تم پیش کر سکتے ہو اگر تم نے پیش کی فخر اس من قرآن ہم بھی پیش کریں گے ہم بھی پیش کریں گے اس میں مختدی کا ذکر نہیں سراحت نہیں خلف امام کا نہیں اور یہ اس لیے ہم پیش نہیں کرتے طویل بحث ہو جائے گی آؤ بحث کو سمیٹو آؤ کیا مقتدی تم دکھاؤ فاتح خلف الامام ہو نہ پڑھنے کا حکم ہو اور ہم سے شکست لکھواؤ اور اگر نہیں دکھا سکتے آؤ ہم سے دیکھو ہم سے دیکھو ہم تم کو دکھاتے ہیں کہتے ہیں جی دوسرے صدر کو چھوڑ چلے جی یہ صدر کو مقرر کر لیا کہ اس کا بھی کام خراب تھا نہیں صدر کا کام خراب نہیں بلکہ انتظامیہ نے کہا تھا کہ چھوڑو ان چکروں کو دوسری بات پہلی پر اتفاق نہیں ہوا آخری بات مان لی پہلی پر اتفاق ہو گیا قرآن حدیث کی دلیل ہوگی مرفو ہوگی صحیح ہوگی جمہور محدثین کی بات مانی جائے گی اس پر اعتراض ہی نہیں ہوا تھا بات تو خاص اور عام کی چل رہی تھی مولانا کہتے ہیں بخاری مسلم کی دلیل ہماری نہیں بنتی قرآن میں دلیل ہماری نہیں ہے ان کا مناظر مان گیا اور مان اس لیے گیا کہ ہم حق کو مانتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں نہ تمہارے پاس دلیل ہے کہ مختدی کا لفظ دکھاؤ فاتحہ کا تذکرہ دکھاؤ امام کا تذکرہ ہو آج اللہ کے فضل سے صبح کا سورج بعد میں طلوع ہوگا شکست ہم پہلے لکھ کے دینے کو تیار ہیں دکھاؤ تو صحیح قرآن کی جو آیت پڑی ہے قرآن کی جو آیت تم نے پڑھی ہے اس میں کوئی ذکر نہیں ہے میں اب صدر کو بھی بتلاتا ہوں اور تم کو بھی اگر تم نے یہ آئندہ پڑھنے کی کوشش کی میں تم کو ٹوپوں گا ملادرا نہیں چلے گا انتظامیہ شرط کیا طے ہوئی تھی آخری شرط طے ہوئی تھی حدیث قرآن کس کا ذکر فاتحہ کام کا ہاں کا, کا. جی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک روایت پیش کی پھر خود کہا ایک انس سے ہے الرجول دوسری روایت ہے ابادہ کی یہ پڑھ رہے تھے خود تین گن کے مجھے کہنے لگے ایک پیش کی ابو قرابہ کی بات آ جائے بھائی حضرت صاحب نے پیش کی کہ تدلیس کا معنی ہی نہیں آتا پھر کہتے ہیں یہ وہ الفاظ پیش کیے کہ جن سے ملاقات ہے اس سے بھی تدلیس کرتا ہے اور تدلیس تو رفا تب ہو جاتی ہے جب ملاقات کر لیتا ہے پھر تدلیس باقی رہتی ہے جس سے اور جس سے ملاقات ثابت نہ ہو ہاں ہاں ہا ہا ہسناباد میں جس سے ملاقات ثابت نہ ہو تذکرہ دونوں کا یہ ہو رہا ہے جس سے ملاقات ثابت نہیں اس کا نام چھپائے گا تدلیس کرے گا جس سے ملاقات ثابت ہو گئی سما ثابت ہو گیا اس سے پھر اس سے تدلیس کون سی بہر اور پھر ہم وہ اصول پیش کرتے ہیں اس ملازمے میں کہ جو آپ کے صدر نے مانا کیا کہا امام احمد بڑے ہیں کس سے امام زاہبی سے اس لیے امام زاہبی کی بات نیچی ہے اور امام آمد کی بات اونچی ہے او اس اصول پر فیصلہ کر لو تم نے پیش کیا امام زاہبی کو اور ہم پیش کرتے ہیں ابو حاتم کو وہ کہتے ہیں وہ ابو قلابہ تا لا یعرفن حت تدلیس ابو قلابہ سے تدلیس ثابت ہی نہیں تمہارے اصول پر ہم بات وہ کریں گے جو تمہارے اصول کے مطابق ہو۔ پھر بات آپ نے اور بھی کر دی۔ رجل کہتے ہیں جی اس میں رجول کا لفظ آیا ہے اور وہ مجھور ہے ذرا تادل جلد نمبر پانچ ہے صحابی کے بارے میں گفتگو کرنے لگ گئے ہو دیکھنا کبھی یہ گفتگو بھاری نہ پڑ جائے اس پر ذرا سوچ کر آئندہ ٹرن بتانا کہ صحابی پر گفتگو ہو سکتی ہے اگر ان میرا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو اس پر کلام ہو سکتا ہے صحابہ کو ساروں کو ہم ابور مانتے ہیں صحابی کا نام کسی نے لیا ہو یا نہ لیا ہو لیکن نبی کا صحابی آ گیا ہم نے بتلا دیا کہ نبی کا صحابی جہاں آئے نام آئے نہ آئے ہمارے نزدیک سچا ہے تمہارے نزدیک سچا ہو یا نہ پھر کہتے ہیں روایت پیش کی اور روایت مرفو پیش کرنی تھی اثر پیش کیا عبداللہ اللہ عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا اور کہا تفصیل صحابی مرفوع ہوتی ہے اس طریقے سے الٹا کان پکڑنے کی کوشش کی حضرت صاحب یہ محاربی کون ہے صحیح. یہ محاربی پہلا راوی اعتراض اس راوی پر ہم کر رہے ہیں محاربی کے بتلا بارے میں بتلاؤ کہ محاربی کون محاربی جو ہے مدلس ہے تو ان کو خود دکھائیں بال میں پھر ابن تیمیہ سے پیش کی ابن تیمیہ ان کا قران بن گیا ابن تیمیہ ان کی حدیث بن گئی ابن تیمیہ کہا اگے آ گے آپ کے پاس قرآن میں دلیل ہے تو دکھاؤ حدیث میں دلیل ہے تو دکھاؤ فاتحہ کا دکھاؤ کا کا کا تذکرہ ہو, مقتدی کا تذکرہ ہو ہو نہ پڑنے کا حکم ہو اور یہ بات بھی طے میرے اعتراضات پر میرے پیش کردہ حدیث پر اعتراضات کریں آخری ٹرن میں جس طرح کے صدر صاحب نے تسلیم کیا کہ جب تین گھنٹے گزر جائیں گے کتنے بجے مناظرہ شروع ہوا نو بج کر دس منٹ پر سوا نو بجے مناظرہ شروع ہوا سوا بارہ بجے تک آپ میرے اے میرے پیش کردہ دلائل پر اعتراض کر سکتے ہیں اپنی دلیل نہیں دے سکتے یہ بات طے ہو چکی ہے صدر صاحب نے اس کو لکھوایا تھا ہم سے آخری تین گھنٹے میں آپ دلیلیں پیش کرنا ہم اعتراض کریں گے ہم اپنے دلائل نہیں دیں گے اب میں انتظامیہ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جب ہماری یہ بات طے ہے کہ ہم وہ دلیل پیش کریں گے جس میں فاتحہ کا تذکرہ ہو امام کا تذکرہ ہو مقتدی کا تذکرہ ہو نہ پڑھنے یا پڑھنے کا حکم ہو اس کے علاوہ اگر کوئی اور دلیل پیش کی گئی میں اب پھر کہتا ہوں اگر انہوں نے پیش کی میں وہ پیش نہیں کرنے دوں گا اس شرط کی طرف آئیں گے اگر شرط سے ہٹیں گے آپ کی مناظرے میں شکست مانی جائے گی اب بتلا دو فیصلہ کر لو آؤ پڑھتا ہوں میں تیسری روایت تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبادہ بن سامد کو سنا یقرت فاتح پڑھ رہے ہیں اور جب سلام پھیرا کس نے ابو نو نے کل تو وہ کہنے لگے ابول ولی رائے تو کا تکرو مع الامام کہ تو امام کے ساتھ پڑھتا ہے ولا ادري اور مجھ کو پتا نہیں تام متہو تا اس ہوتا تو نے جان بوجھ کر یہ کیا یا تو بھول گیا وہ کہنے لگے نہیں میں بھولا نہیں میں نے جان بوجھ کر پڑھا ہے صلا بلا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعض الصلاوات التي يجهر فيها میں نے نبی کے ساتھ وہ نماز پڑھی جو ظاہری پڑھی جاتی تھی اور فرض تو میرے ساتھ علیہ القراءۃ اللہ کے نبی پر پڑھنا ہو گیا جب آپ نے کال حل تک میرے ساتھ پڑھتے ہو میرے پہلے اس وقت پوچھنی تھی نا ان کی بات کی تو مجھے ان کا اعتراض بھی یاد آ گیا کہنے لگے کالا قائل का شک ہے راوی کو ارے شک صحابی کو ہو رہا ہے صحابی کہہ رہا ہے ایک نے کہا یا زیادہ نے صحابی کی دونوں باتیں صحیح ہیں ایک بھی اور زیادہ بھی اور پھر کہا کالو کا انہوں نے غلط کہا حضرت صاحب ذرائدر متوجہ مسند احمد کی رویت مسند احمد میں یہ نہیں ہے کہ ایک نے کہا یا زیادہ نے کالو سب صحابہ نے کہا آپ نے غلط کہا کہ اس میں یہ لفظ موجود نہیں ہے है. صاحبہ نے کہا مصرت احمد کی روایت میں خاموش میرا ٹائم دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نے کہا یا دو نے اس میں یہ لفظ ہے کالو لال تک رہنا ہے میرے صحابہ تم پڑھتے ہو کیا کہا؟ سب صحابہ نے کہا یہاں سے ایک ثابت نہیں ہوتا سب ثابت ہوتے ہیں نبی پوچھنے والا صحابہ, سے اور صحابہ جواب دینے والے ہاں جی وہ کہنے لگے کہ نبی پر قرات بھاری ہو گئی آپ نے کہا کہ تم میرے ساتھ پڑھتے ہو انہوں نے کہا ہاں اللہ بحم القرآن وہ کہنے لگے نہ پڑھا کرو مگر سورت فاتحہ پڑھا کرو کیوں